بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا اور ابھی انہوں نے اس کا انجام ناؤ دیکھا اسی ہی ان سے اگلونی نے تھا تو دیکھو ظلموہے ہے کیسا انجام ہوا